ایسی تقسیم جیڑی مسلے کے مسل کے اتال کر دی اور جس تاقیت کی وجہ صحابہ کرام ردوان لال احمد گستاخی اور توہین کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کتاب کے اندر موجود ظاہر وپاری قسم کے مولویا نے اس مسئلے ایسا بیاانک پیش کیتا ہے پی کہ جس کی وجہ صحابہ کرام دے متعلق لوگ دلانے بدگمانیاں بد افاعدیا اور زبان تو گستاخیاں عام پیدا ہو گئی ہیں ہتا کے سابر ہے اہل بیت کرام دی گستاخی دا ارتکاب بھی کر گزرتے ہیں اور شرمے نہیں یزید لوں جو حقیقت ہے جن پلید ہے جنا گار ہے جس حد تک جس وقت تک جس وقت تو گناہگار ہے اس تو بڑا چڑھا کے انہوں مجرم سابت کرنے اس حد تک غلم کا شکار ہو جندے نے کہ مامے علی مقام دی توہین بھی ارتکاب کر لیں گے ایسی بدبختی مولی خانے والی کا ایک کلپ جسر یزید حضرت معاویت کے دور شرابی ثابت کرنے واسطے ایک جھوٹی روایت اس پیش کی تھی جس کے اندر شرابی ثابت کر لگا سی یزید اور گستاخ بن بیٹھا مامے کلپ میرے سے محفوظ ہو دا. ابن اثیر دی الکامل کے حوالے اس پیش کی تھی. اس روایت کے اندر جو بیان کرتا ہے کچھ عربی بھارت بولتا ہے کچھ اردو بولتا ہے عربی جڑے لفظ بولتا ہے،, ہے کہ امام حسین نو یزید نے اپنے شراب کے کمرے بلایا اور بلا کے دعوت دیتی شراب دی تو امام نے فرمایا لا عین نہ منی لا آئی نہ تو شراب پی میں تیری شکایت کسی نہیں میں ہوں لا عین کمی پہلا میں جو ظاہری لفظی ترجمہ وہ مطابق مانا کہ میں تیری میںرے نہیں ویستا اتفاق لال سیرت خلبیا شریف کے اندر یہ جملہ استعمال ہوا سید نہ سبزی اکبر کی طرف معنی لکھیا کہ میں تیرا پہ پیت نہیں کھولنا. یعنی اس جملے کا مانا ہوں گا کسے دا پیت نہ کھولنا پی وعدہ کرنا تیری گل نہیں کھولنا ہوں تما خود سمجھدار ہو مسلمانوں کیا امام حسین تو یہ ممکن ہے کہ شراب کے کمرے چزیر شراب کی دعوت دے, دے, دے. اور امام مسائر فرماوانا تو پی میں کسی نو دستہ نہیں کدی بڑی بیوستی ساوتین ہے امام علی مقام دی جڑی ایک عام مسلمان تو متوقع نہیں ہوشاک دی عام مسلمان نو اگر کوئی شراب دی دعوت دے تو یہ جواب ہو دے کون ہو ہوشاکتا پہلے دے مسلمان انج کی کوئی ضرورت نہیں کرائی امام آئی مقام کی ذات تریف کے اگے کوئی ضرورت کرے پھر دوسری گل آئی جی ضرورت کر بھی بھٹا سی وہ تو پھر امام اگوں یہ فرمانا سی کہ تو تیزت آ یہ تو رضامندی ہے شراب نوشی دو تی میرا میں کسی دستا لایا کمی نہیں میں راج نہیں کھولتا پی میں کسی دستا دسنا دسنا فرد فرض کیونکہ پتا بلی آہ بننا حضرت ماویہ دس دے وہ تو فرد بڑھنا سی آم بندہ بھی مسلمان کسی کے پتر پیڑا کام کرتا ویکی نا تو کہنا کلو جا میں پیو نسل عام بندا پیو نوں دسڑ کوشش کردا ہے اور تیار ہے اور امام علی مقام فرماندے نے شاباش شاباش چوں کی میں تیرا قسم نہیں دسدا پھٹے منہ ہو جائے لوکاں دا جڑے ایہو جیاں جھوٹیاں ریوائتاں لب کے ہیں تے الٹا امام حسین سرکار دی توہین اور بے عزتی کردے نے اے دا جواب کسے کول ہو سکدا میں حاضر بیٹھا لینا اس وہ چلیا سی مینو اہل واض کا گستاخ سابت کر ساری زندگی جرمانے لڑا کے میم نہیں سابت کر سکتا میں چاٹے سابت کیا ساری زندگی اس گل جواب جب وہ کول نہیں ہو سکتا ایمان دسیا جسلمانوں اگر امام پاک نے اوتے کلے کمرے کے اندر یہ میں کسی نے نہیں دستا پھر یہ جی جنگ دستے ہیں بھی ہزار بندے لے کلے نا کسی نہیں دستا نہیں کھولتا ہزار لے کے لڑن دا مڑ کے صرف سرف کیسا جاننے ہاں میں بیان بھی کرنا یزیدیت یزید چڑھا بڑھا کے کوفر سب تو وڈیا حداں ٹپا کے تے پھر لان تان وہ کرنا محرم کے دن پاسے لوگوں کی توجہ رکھنی وہ مقصد اصل یہ کہ یہودیت تو یہ قوم نظر پھیری رکھے یزیدی یزید دے لانتان در حقیقت یہودیت دے پردہ پانا مقصد ہے پلیت کہ لیکن جہی وریت ہوبدار داوے دار انہوں نے اونا نو یزید ٹٹی تو بھی بہڑا سمجھ یزید ٹٹی ان چلیے جہدیت کے پیروکار نے سمجھ کہ نہیں میں مزید اگے ہن کھولاں گا موضوع پیش کراں گا آ, میرا موضوع ستبے تو پہلو ہی دس دینا آ, فرانس کے مسئلے پر رات میں پھول نگر بھائی پھرو پیش کی تھی. ایتھے ہن جناب کے سامنے پیش کرنا کیونکہ سڈا معمول رہا زندگی دا حالات دے خطاب کرنے اور حالات نو مد نظر رکھ کے خطاب کرنے جیڑی ہوا چل رہی ہوں گلط اکا بچاؤ ہمیشہ ہدایت کا رستہ اور شری رستہ جڑا وہ لوگوں بیان کر دیں اے کتاباں لے کے ڈائی سو روپئے پرویش پر حاصل کرو ان شاء اللہ عزیز اس تحقیق کے نتائج اور سمارا ایسے عجیب نکلنے اور دیر پا ہو گے کہ آہل بیت کی عزت بھی ہمیشہ محفوظ ہو جائے گی اور صحابہ کی عزت بھی ہمیشہ محفوظ ہو جائے گی وکلپ ہے اے میرے کو جارے جملے بس ٹھیک ہے ایسا سو گلوپ سن لگ سینڈ تھوڑے ہیلو الحمد لله سبحان <تصفيق> <الحمد> لله <تصفيق> الذي <الحمد لله> <الله> ارسل رسوله بالهدى پار بہ بسم شیفال الرحمن رحی فَسْبِرْ اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسولهن نبی الكریم اللہ الله وملائكته يسطلون على الناب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرام گیا رسو لملہ بملہ عمر کچی تاسیل ملسی ضلع بہاڑی دا اجدہ اے مثالی جلسہ جناب ٹھیک محمد صدیق رنگ ساز صاحب دے بیٹے کی شان شادی خانہ آبادی کے موقع پہ رونق تو فروز ہے انہ بچیا نے ٹھیکار صاحب دے بچوں نے مدت راز سو یہ حسرت دلج رکھی تھی جد بھی پاواں کسی دی شادی ہونی تو اسا جلسہ استاد چشتی کا کرا لاہور رنگ کا کام کرتے دینے آستان علیہ شریف امام آباد اینا رنگ کیتا تو محمد رضا صاحب ساپزاد ارض کی اصل کوئی معاوضہ نہیں لے کے تھی استاد چشتی کو اینا پھر اخیر محنت کی تھی تین وارتوں موٹر سائیکلوں دے لاہور گئے ترس آ گیا مجھے ادھر حکم سی حاضر خدمت ہونا پیا ماشاءاللہ اللہ دا اتنا عظیم و شان تمام دیکھ کے اور لوگوں دی اتنا کثیر شرکت سے بہت طبیعت خوش ہوئی پرور دگارے آلم یہ خدمت نرشد صدقہ منو فرما سادہ کرام تشریف فرمان ہے صاحب تشریف فرمان دیگر مہمانان نے گرامی وقت کی قلت کی وجہ اسمائے گرامی تو تبر محرومی کر دیا ہویاں جناب دے سامنے مطلب دی گل کرنا بہت روک ہی ہے فرانس دے حالیہ مسالہ پر شرعی رہنمائی اے جڑا خاکہ مسلا اٹھا اس دے متعلق مسلمانوں کی کرنا چاہیے شری حکم کیے شری ہدایت کیے شری رہنمائی کی جو پیش کر رہے بھی پیش نہیں کیتا اور نہ ہی کسی بھی ضرورت کر سک ضرور افراد تفریح کا شکار ہو بیان کرنے والے اور صحیح شری حکم نہیں پیش کر سک دوستان گرامی اے فرانس خاکیاں دا مسئلہ منو شریح حکم اس اندر ظاہر کرن کی ضرورت کیوں پیش آئی یعنی اس موضوع انتخاب کیوں کیا پیچھے وجہ وجہ یہ کہ سارے کئی کچھ ہلکے نے یہ ملات کی تھی ہلے بھی نہیں اٹھتے تو مسئلہ ہے ہزور کا مسئلہ ہے اور تبھی ہلے بھی نہیں اٹھتے وہ تھی کدو اٹھو گے مطلب یہ تا ہزور نہیں پتا نہیں اگوں ملامت کرتے ہیں الزام تراشیا کرتے ہیں دوست اپنے برے راہ لان کی کوشش کرتے ہیں وہ منٹ دسیا میں کیا جی ان شاء اللہ ہلو جی صحیح شری مسئلہ اپنا موضوع کوشش کر رہے پھر پھر موضوع سنن تو بعد فیصلہ آپ ہی ہو جانا کہ ملامت وہ سان کر سکتے ہیں یا اسی انہوں کر اوکے الزام وہ او سڈے کو دے سکتے ہیں یا اسی اب دے سکتے مجرم وہ بنتے ہیں کہ اچھی بننے اگر او سانوں اس طرح دے اندرام تراشیاں ملوث نہ کر دے تو ہو سکتے ایسا بھی کفل حسان کر دے لیکن میں خطاوار نہ تھا تو نے خطاوار کیا دوستان اگرامی مختصر بیان کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم احترام ساری کائنات کے تمام مقدس شخصیات تو زیادہ ہونا یہ ضروریات دین بدی ہی مسئلہ ہے تازہ مسئلہ ہے اور امت دے ہار علم والے اور بے علم اس کی خبر ہے کہ حضور دی ذات شریف آپ اور احترام کائنات کینات ہر مقدس شخصیت کو زیادہ اسی طرح مسئلہ کہ نہیں بھائی آواز سمجھ آ رہی نہیں جب ہر کسی معلوم ہے تو میں یہ نہیں دسنا چاہتا جہرا مسئلہ ہر کسے نو معلوم ہے وہ بیان کرن دی ضرورت نہیں بیان کرن دی ضرورت اس گل ہے کہ اگر کوئی توہین دا مرتکب ہوتا ہے گستافی کرتا ہے تو اس واسطے مسلمانوں کے کی شرعی حکم اور شرعی ذمہ داری لاگو توجہ تبج خصوصاً اگر گستاخ ہر بھی کفارچ ہوئے ऐसा काफिर हो जिसका मुसलमान जिस उ मुसलमाना की कोई दस्तरस ना हो वस ना होच और तब तक बहार हो जमें मसला फ्रांस है तो मुसलमान की फर्ज बन रहा अपने मुल्क हड़ताल कर कोई अपने मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करल्क जुलूस क्डन कोई अपने मुल्क अंदर धरना दे मुकालबा कर सो उ लड़ने जा करना की क्या यह मुसलमाना का फर्ज बनता है यह हुक्म लागू होंमदारी मुसलमानों की बन रही समझ नहीं आ रही गल ملک باہر کسی گستاخ رسول دی گل گستاخی دی اس نے بارے بعد ایک وضاحت کران گا کرنے بھائی ایک زمی کاخر ہوتے اور ایک مسلمان کلمہ گوا کلمہ گو گفی کرے تو حکم آ مسلمانوں کی ذمہ داری آ اگر ذمی کافر کرے تے تو اگر حربی کافر کرے تے تو اترا سہولت من سمجھ آ رہی کوئی نہ حضور دی گستاخی یا کلمہ گو کرے گا معذہ اللہ تعالی یا گستاخی کرے گا ذمی کافر اقلیت نہیں اقلیت نہیں میں صرف ایک کری حکم بیان کرنا چاہتا ہوں اقلیت نہیں اقلیت کا لفظ اسلامی نہیں غیر اسلامی لفظ ہے اس کی وضاحت کر چکا ہوں موضوعات کر پھر اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہندوستان کے تمام کفار ہر بھی کفار ہیں یہاں کوئی فرمایا ہے پسوا دیا تھا دار الاسلام ہونے کا وہ ایک فکی مسئلہ ہے لیکن کفار کو ہر بھی کفار قرار دیا تھا تو بھائی کلمہ گو اگر کوئی گستاخی کر دے مختصر حکم حکمشری اگر کوئی کلمہ گور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کردہ اس کا حق اے موٹے لفظ سن لو انشاءاللہ شاء اس موضوع اتنے کتاب لکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ آ جائے گی جسے اللہ پاک منظور ہوے گا بارہ زیر ترتیب ضرور ہے ساریا وضاحتان تو اوے ہونگی صرف ایتھے نہ جا جا کلما دو اللہ گستاخی کرے سڈے امام مامے آزم ابو حنیفا رحمہ اللہ دے فتوے دے مطابق او مرتا دے ان مہلت دیتی جائے گی دی کرن دی تین دن, دن تک کر لے گا تو فاوہ ورنہ بازی کو قتل ہوگئے گا دیگر اماموں کے نزدیک وہ حدل قتل ہوگا اور مرتض کا حکم نہیں رکھتا لہذا اس کو کوئی تین دن تک ایک لمب ہے کہ محلت دوسرے امام نہیں دیتے امام اعظم ابو علیفہ تین دن تک محلت دیتے ہیں اور اس کا حکم مرتض کا قرار دیتے ہیں دوسرے امام کوئی مولک نہیں دے دے پال لا کے سر پرا مارو وہ حدن سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں. واجب القتل وہ بھی سمجھتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں وہ حدن سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں. سمجھ آ گئی کوئی نہ اچھا واجب القتل نے ہو گیا لیکن کے ذمہ داری لیے یہ فرد کہ فیکل چڑے پھر گلت تو گلت آکامات لوگوں سنا جو صحیح حکم شرعی ہے تھوڑا وہ جناب کے سامنے پیش کرنا سمجھ نہیں لگی گل جی بولو سست پی گیا ایک گھنٹہ ہے سارا کی ٹائم ہوا اسلام منظوری چونا گھنٹہ رہ گیا تھی تو بارہ گھنٹے ہو گئے اچھا. ہو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس مقام پر حسام الحرمین کے حاشیے میں امام اہل سندر سے ایک مساماہت ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ کتاب میں تنبیہ کروں گا آلہ حضرت نے فتابہ شریف کے اندر ہے ایک بندے نے آپ کے دورے گستاخی کی تھی حضور نو نوز بلا ان تقبیر آخر سی تو آلہ حضرت نے فتو دیتا کہ اے بندہ برتادے اسلام کو سارے جے یہ تین دن مہلت دیو توبہ جی کر لے بیٹھی نہ کرے تو مسلمان اس نال وقت بالکل چڈ دیں توجہ ذرا لیکن آلہ حضرت نے کیونکہ انگریز حکومت تھی تو آپ نے اس وقت اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہ دیا کیوں کہ حکومت پر واجب تھا نہیں کیونکہ وہ لانتی حکومت تھی خود گستاف تھی اور عوام پر ایسا مسئلہ واجب ہوتا نہیں کیونکہ فرض صرف ہاکما اسلام دی حکومت ہو گستاخ قتل کرنا فرض بنتا ہے ہاکم دا ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام کہن دا ہے کیوں کیونکہ ہنفیہ کے مذہب میں مرتا دیا دے دوسرے دے مذہب جناب جی گستاخ جڑا وہ ہر لحاظ واجبل قتل تو کسے مسلمان نے غیرت کر کے حکومت اسلام دی اجازت لین تو بغیر سن کے قتل کر تو سڈی ماما یہ لکھے کہ وہ مجرم نہیں ہونا بھی کاروائی وہ ہو سکتی ہے وہ شہادت سابت کرے انستاخی کی تاکہ کسی ذاتی دشمنی دی بنا تاریا اے تحمت چل جائے جس ثابت ہو جائے گوئیاں تصدیق ہو جائے کہ گستاخ مارے تو ذرا برابر بھی کسی سزا کا مستحق نہیں اے شری حکم سمجھ لگی یو جی بولو فرد ہے گل سمجھو گستاخ رسول کو قتل کرنا حق کے کے کہ حکومت دا اگر اسلام کی حکومت ہو تو فرض ان کا ہے اگر کفر کی حکومت ہو تو ان کا فرض کیسے بن سکتا ہے وہ تو کسی انہوں تو کوئی فرض ہوں گا ہی نہیں صرف لانت فرد ہے جی امداد پینی ہے سمجھ نہیں لگی میں فرد سی جہ ہ اسلام نے اسلام دے جڑے حکمران نے ان کا فرض بنتا اور سنو تاریخ اسلام کا وا ہے جہ مسلمان حکمران ہوئے نے گستاخے رسول نو قتل کرنا انہ دے انہ دے نتل کروام مسلمان دے طرفوں عوام مسلمین دی طرفوں کدی مطالبے کی حاجت نہیں ہوئی جیڑے اسلامی حکمران گزرے نے انہوں نے تک نوبت ہی نہیں تھی, کہ عوام مطالبہ کرے تو پھر ماری سن اصا مسلمان رسول حکومت نبی کی غلام ہے تو عوام آخ نہ آخے ہر سورج گفت قتل کر دیا تاریخ اسلام گواہ ہے کبھی عوام کے مطالبہ پر حکمرانوں نے قتل نہیں کیا حکمرانوں کو جب علم ہو گیا تو عوام کی طرف سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت جلوس ہڑتال آ رہے ہیں یہ کرو بنا مراد بدھو اگر مسلمان ہوں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مسلمان نہیں تو کہنے کا فائدہ نہیں سمجھ نہیں لگی کیا میں نہیں الگ نہیں سمجھ لگی جی باپ دی عزت <Palmklan> اور قدر <S plains películ> بیٹے دے دل لے چی بےتی خود کرے گا کین دی لوڑ تے جے جی پیوت دا دشمن بنیا ہاتھا مربے یہ کنجر نو آکھن دی لڑ کوئی نہیں ہی کوئی اس کرنا کی اس نے بہانا لبنا ہوتی دا میری گل نہیں سمجھے یار جی تمہوں اللہ نے समझ दि इस गल नजो ताकि दहाड़ी बाद अंग्रेजी टट्टू मलवंड समझ आ जा निकलो जेर खरो کرو بدھو اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک گستاخی نہیں کئی گستاخیاں ہوں گی حضرت نے کبھی جلوس مطالبہ ہڑتال کیوں نہیں کیا تھا جانتے تھے یہ کافر ہیں یہ خود تو کرتے نہیں ہم مطالبہ کریں تو فائدہ نہیں دشمن سے کیا مطالبہ کریں اللہ اللہ کوئی سمجھ آ رہی ہوئے جا کے جمے جے جی پڑھتا ہے وہ بدو پڑھتا ہے جی یہ نسناس بن رہے ہیں خنناس بن رہے ہیں نسناس اور خناس بن رہے ہیں نسناس جانتے ہو کس کو کہتے ہیں ایک ناس ہوتے ہیں ایک نسناس ہوتے ہیں عبد اللہ عباس فرماتے ہیں ایک ناس ہوتے ہیں ایک نشناس ہوتے ہیں وہ بیریا ٹاؤن ہمارے لاہور کا بیریا ٹاؤن ہے نا اس کے باہر سڑک پہ نسناس بیٹھا ہوا ہے وہ آگ کسی نے دیکھا ہو تو جنہوں لنگور کہنے انسناس کہ سمجھ ہی لگی نے. آل حضرت مامے سنت کے دور موجود ایک ہوں گا سنائی آخر نامدار علیہ وسلم سلم نکواس کی دجا پچھلے اندر بیان کر چکا جس ماسٹر نے پرچا حل کروایا نبی پاگ نو محمد واشی تھا لوگ اللہ امام اہل سنت نے فتوا نے لکھا فتوا لکھا لیکن آدرت نے نہ مطالبے کیتے نہ کیتیاں کیوں آپ جان دے سن حکومت دشمن نبی دے دشمن دی حکومت آکا دے دشمن دی حکومت اگر حضور دے سجنوں دے آکا دے گلام آتے سانو کہن دی لوڑ نہیں سی جدو دشمن نے ہوں آخر فائدہ نہیں دے نہیں ہو جا ہلور کا دشمن ہو جا ہلور کا گلام ہوا ان آخ کی لوڑ نہیں جیڑا ہلور کا ہے اپنی عزت اپنی نہیں سمجھتا محمد کریم کی عزت نو اپنی سمجھ رہا ہے وہ اپنے آپ عزت ویچ سکتا ہے لیکن اللہ علیہ وسلم کی بےزی دوبارہ نہیں کر سکتا اپنی حل دلت گوارا کر سکتا ہے لیکن سونے نبی شان کی ترتیب گوارہ نہیں کر سکتا انہیں تو خود بخود سلاحی نے یوگی واگ پہ نہیں ستے پائے اچھی بولو پتہ نہیں یا آواز سمجھ نہیں آ رہی یا گل نہیں سمجھ آ رہی آ رہی ہے سمجھ کے نہیں مرے عقل کچھ عقل پیدا کر لے تاکہ نچنا چھ دوسرے باندر واگ نچتے رہے ہاتھ ہزور دگریزاں نچا نچ نہیں سکتا پھر سمجھ لو کی آخیا میں اگر حکومت حضور دے دشمنوں دی ہوے گی کیا حضور دے دی دشمنوں گی نبی پالی عزت دے قاتلہ دی گی پھر مسلمان مطالبہ کر کے بے وقوف نہیں بنتا کی مطالبہ انہاں سورا نو کی آخان بولو تو صحیح دشمن کنجر کی آخا ہزور دیزت بچا یہ تے خود دشمن ہے بول دے نہیں امرو حاصب حاص اور بخ میری بات کو نہیں سمجھ سکے گا کیا کہہ رہا ہوں کس بلند کس بلند پایا کی بات ہے یہ دشمن دے سینے چ جتے دشمن سنے گا وہ سینے چ جنا اثر کرے گی وہ من پتا ہے کینے کی کی پول اڑے اودے کی پول کھول دینے نے نے ہیں اونوں پتہ لگے گا پھر سمجھو بھائی مان نر دس ممکن ہے حکومت فاروق اعظم دی ہوئے حکومت صدیق اکبر دی ہوئے فاروق اعظم دی ہوئے عثمان غنی دی ہوئے حیدر اقرار دی ہوئے گستاخ گستاخی کرے امت مطالبے کرے امر کر نہیں کرتا ہر سال کر بولو بدو سمجھو گل रौले कु चटे कराची लैके उल्टा सानू कई दिन उठो भाई दरवे जे हकूमत इस्लाम दोने नबी حضور دے دیے، پھر کرن دیلو کوئی کرے نہ کرے انہاں اپنا رسول سمجھ گئے وہت سے پہرا دینا ہے سانو کہ سانو آخر لوڑ پیچھے حکومت اسلام دی کیلور دی مطالبے کی پے گی حکومت نہیں پھر آخر کا فائدہ Allah, Allah, Allah, Allah, سنو کیسی جی بات ہے جتنی آیات حدود حدود کی جتنی آیات ہے جاری کرن دیا جتنی آیات نے وہ تو متوجہ ہی حکام کی طرف ہیں عوام کی طرف تو ہیں نہیں تو جب حکام مسلمان ہوں گے تو اللہ کا فرض وہ خود پہچانیں گے عوام جن کی طرف اللہ کا فرض آتا ہی نہیں جن پر اللہ کا فرض بنتا ہی نہیں وہ کیوں سڑکوں میں نکل کے خراب ہوتے تھے اگر خود حکومت قتل کر دیتی ہے تو سمجھو مسلمانوں کی ہے اگر عوام کو مطالبے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تو سمجھ لو دشمنوں رسول کی حکومت ہے بولو مرو ماریاں امام ابن حضرس کلانی نو جس نے لکھا مسلمان تو مسلمان حکمران کنا ہلوڑ دکر کرنا جس نے مسلمان حکومت سنبھالتے ہیں وہ اپنا پہلا فرد یہ سمجھتے ہیں اللہ کی عزت رسول عزت, او دے دین دی عزت. او دے پاک قرآن دی عزت وہ د اسلام دیزم سا فرض پہلا فرد اگلا فرد دوسرا پہلا فرد جب اسلام کی حکومت والے حلف اٹھاتے ہیں تو اسی بات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کا تحفظ کرنا ہے اللہ رسول کی عزت کا تحفظ کرنا ہے جو یہ نہ سمجھے وہ لانتی کتے کا بچہ ہے وہ سور کا بچہ ہے وہ بدماش ہے کبھی ہے وہ اسلام کا نہیں وہ مرتبوں کا ہے اسلام کے حاکم کا فالوی پہلا یہی بنتا ہے کہ وہ دین کا تحفظ کرے گا اللہ رسول کی سچی حفاظت کرے گا ورنہ بنے بڑے ریاض لے آئے گا گلی نظام اللہ اللہ اکبر, اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و سمجھ آئی کہ نہیں ہوئے جو لوگ کہتے ہیں حکومت کا کام دین کا تحفظ نہیں وہ مرتب ہیں وہ خنزیر ہیں وہ انسان نہیں ہیں کافروں اور مسلمانوں کی حکومت میں پہلا عملی فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف دنیا کا تحفظ کرتے ہیں اور اسلام کی حکومت سب سے پہلے دین کا تحفظ کرتی ہے کیوں؟ دنیا کا سلام! دنیا کا نفع بھی معمولی ہے اور نقصان بھی معمولی ہے آفر کا نقصان بھی سخت ہے اور نفع بھی بہت بلند ہے بڑا ہے تو اسلام کی حکومت چھوٹے نفے نقصان کی طرف پہلے توجہ نہیں کرتی پہلے بڑے نفع نقصان کی طرف توجہ کرتی ہے بولتے نہیں تاریخ پڑھ کے دیکھو ہوں میں گل سنان لگا مسلمان حکمران حضور دے آشک حضور دے دیوانے پروانے مسلمان کی گل کریے اور میں یہ دسنا چاہنا گستاخی ہوئی عیسائی دی طرفوں او کی عیسائی بادشاہ سی روم کا بادشاہ سی سیسائی حکمران بادشاہ حضور دی گستاخی کی تھی تے او دے نار کی کنے کیتا وہ میں عام لوگ نے سنایا لیکن سنانا ہو ہے ادھر ویگ سجن روپ کا بادشاہ حضور دی اندر گستاخی کی اپنے ملک دے اندر بیٹھ کے انہیں بڑا س... پیارا کتا س... س... پالیا ہوا سی جن مکھنگا جسے دے محمد کٹھے روٹی کھان والا سی بادشاہ چیر پار کے ساتھ حضور تا مفادار کتا ہو مسلمان گیا پستاخی بیٹھا اور سمجھ بھی گیا ہے جدو رسول کا وفادار حضور کا دشمن ہے میں کتاب روٹی کھا میں کتے گوارا نہیں لکھ لانا نہ گے جڑے بندے ہو کے مسلمان ہو کے وقت تقریر نی سال نی ری سال نا تحقی للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جیری جیری ہات کی صبح بادل کی شام توجہ ہے بولو تو صحیح پھر سمجھو بادشاہ بہ کے بادشاہ بہ کے روٹی کھانا رہا جسے گستاخی ہوئی اسٹے لانا کتا چیڑ سٹ دے دے کسی مطالبہ نہیں آ گستاخ یہ مار لکھ لانا ہزور کا مسلمان ہاکم کھے ہو سکتا ہے جی موڑی مطالبہ رکھن جا عوام حضور ہزور گستاخ نو پانسی لا پھٹے لا قتل کر گئے دوڑ پتا نہیں سمجھ آ رہی کو ख की लड़ नहीं जजूर का दुश्मन है या दूसरे लफ्जा जुमलाएल इंच बदलो जिन्हू आखण की लड़ पैनी है मुतालबे की जोड़ पैनी है जिन्हू मुतालबे करनी है मुतालबे करनी है वो समझो हजूर तर नहीं जिन्हू मुतालबे कर जेड़ा उन्हों का होना है उसके अगर आख नहीं जिन्हों आखण की लड़ है ہزور oh, نہیں انی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی جہاں ہزور کا نہیں لکھ لانت بوہے سجا کے ہزور کی عزت نلیل کریے اچھا رب نو آخان سورا لوئی گلان فرمانا ہے. نل <يُقْنُون> سونا نا فرماتا ہے مسلمان اگر تو نہیں کر سکنا تیری طاقت نہیں تیری حکومت نہیں پھر بے شک اللہ اللہ کا وعدہ حق ہے پر شفی صاحب محمد چشتی صاحب صاحب اللہ سونا فرملہ دنیا پیچھے دی ہو گئی خبر کر تو فلوانا اگر دو آج دے حکومت تیری نہیں. اللہ دا مطالبہ نہیں دل آدم نہیں اللہ دا مطالبہ نہیں لا جو کلے نفسا نفسن لا اللہ طاقت میں ایک بدل پاؤ دے آج نکار یہو جہم نہیں رکھتا جی طاقت اللہ فرمان کا اللہ فرماندہ بے یقینے نے جہے منافق نے بنی دے مگر نہ چلی تدر کر اللہ دے فریاد کر مولا سورا دیا حکومت ختم کر دے نبی گلام دیا حکومت نبی گلام حکومت ادھر سجنا میرے حضرت صاحب بارم نے فرمایا نبیشن بہترین جہاد جابر سلطان حق کہنا یہ کبھی حدیث نہیں آیا بہترین جہاد جابر کرنے کرنے سلطان سلطان قتل کرنا سچی جی اج تین تسانے تسا حدیث سنی بہترین جہاد جابر سلطان کو قتل کرنا ہے کی بولو تری مرو کول حق نہیں جاندہ جا لڑن کے بڑے تیری زبان نہیں چل گئی تلوار تیری ماں نہیں چلے گی نام مراد لوگ جہلمانوں کو لڑائیاں تو ابارتے ہیں کہ دشمن نے دشمن ہے دشمن یہ مسلمانوں کے بچوں کے جذبات کو برباد کرتے ہیں جذبات سے کھیلتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں ایجنسیوں سے لکھ لانا جی روزی دے میرے کو آئے نی میں یہ روزی کھانی منہ روزی کا سن لو یہ حضور نے فرمایا چادر کلطان کو کل میں ہر کہنا ہے حضرت صاحب تیرے فرمایا پیا اللہ نے عطا فرمائی لڑن دا رسول در نہیں لڑن دار رسول در نہیں رسول پاک لڑ اچھا ہوں میں فرانس کے حوالے گا کرنا توجہ وہ کردہ سانو کہ اٹھو اور مطالبہ کرتے ہیں یاد کا ایلان کرو فرانس کے ساتھ یاد کا اعلان کرو فرانس کے ساتھ یاد کا, کا اعلان کرو کہتے ہیں فرانس کے ساتھ یاد کا اعلان کرو اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم شریک ہو ہمارے ساتھ اور حکومت سے کہتے ہیں اعلان جہاد کرو فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو, کرو، توجہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو فرانس کے خلاف اٹھے ہیں پتہ نہیں پولیس پکڑ پکڑ کر ہمیں اندر کیوں ڈال رہی ہے ہم <متحدث> تو فرانس کے خلاف اٹھے ہیں تو پولیس پکڑ پکڑ پر ہمیں جیلوں میں ڈال رہی ہے اور چھپے ہوئے ہیں بزرگ اور پکڑ پکڑ کر وہ ڈال رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں کرتی خود تو کہتے تھے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائکاٹ کریں تو ہم اشارے پر اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں तो हम ना अगर करना चाहते हैं तो हमें पकड़ पकड़ कर अंदर पलनी क्यों डालते हैं <laughs> समझ नहीं आती मैंने कहा हजरत जिसकी समझ ना हो ना, उसके साथ ऐसे ही होता है जी। जी। ये बेसमझों के साथ यही मामला होगा ऐधर देखो सजना جڑا بندہ کروں بڈی تر کماہر بن سک بول سنو بھائیو اے یورپ کے یورپ کے کمینے ایسے شر انگیز اتنے نت نئے کیوں پیدا کرتے رہتے ہیں وہ پیدا بھی خود کرتے پھر پھر اٹھا کر بھی کھول گئے خلاف ہڑتالے کرو فلان کرو یہ کرو وہ کرو توجہ یہ ہوں کیوں ایسا ہویا ہے تاکہ توجہ دو لفظیں گل سمجھا رہے ہیں تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو یہ سم... تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں اور مسلمانوں کے ملکوں میں نہ کوئی گستاخ ہے نہ کوئی گستاخی ہے گستاخ بھی باہر ہے اور گستاخی بھی باہر ہے آسیہ ملونا دا کیس تے حالے کل پہ دے تے کاغذ دی سیاہی بھی نہیں سکی ہونی والے یہ ہے آسیہ ملونا دا مسئلہ کدوں دا ممتاز قادری سرکار فائل آن کا دا کدوں بول دے نہیں شیتان تاثیر گستاخی دا مسئلہ کدوں دا بلکہ سنو اب بھی تمہاری جیلوں کے اندر اس گستاخی میں بات کر رہا ہوں جس کو عام لوگ گستاخی سمجھتے ہیں اور جس کو گستاخی کی حیثیت سے مشہور کیا جاتا ہے جی ورنہ گستاخی ہی گستاخی ہے وہ کسی اور موقع پر اشارہ کافی ہے مرد. تمہاری جیلوں میں اس وقت بھی بدترین گستاخ موجود ہیں بیٹھے ہیں پاکستان میں مثلا پروفیسر جنید حفیظ پروفیسر جنید حفیظ بہادین زکری یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں اللہ کی پناہ ایسا نام دینے جس کو بہدین یونیورسٹی کہتے ہیں اس کا پروفیسر حضور کو اتنا گندی گالیاں اس نے دی ہیں کہ متین خالد جماعت اسلامی والا اس نے وسیم اینکر کو جب ایک پروگرام میں تین شخص جمع ہوئے مرزا یو بیگ ترجمان تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار والی جماعت اور بشیر غازی جسٹس سابقہ جسٹس ہائی کورٹ بشیر غازی نظیر غازی نظیر غازی اور یہ متین خان وسیم اینکر کا پروگرام ہے جی اس کا نام ہے زمانہ گواہ ہے اس کا پروگرام چلتا ہے زمانہ گواہ ہے اور اس کے اندر مخصوص کہ اس نے جو پروگرام رکھا ہے جی پاکستان جو پاکستان میں قادیانی ہیں کیا ان کو اقلیت کمیشن میں شامل کرنا چاہیے قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی نمائندگی کیسے ہے یہ عنوان تھا قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی نمائندگی کیسے ہے یہ ایک پروگرام تھا اس میں یہ شراکات ہے اس میں اس نے بتایا کہ وہ جنید حفیظ نام دیکھ جنید اور حضور کو اتنا گندی گالیاں کتے کے بچے نے دی ہیں کہ وہ مطین خالد اور کاڈلا ہونا مطین خالد جو ہے نا وہ رو پڑا بیان کرتے وہ رو پڑا کہتا اتنا گندی گالیاں ہیں کہ میں ترجمہ کرتے ہوئے کانپ رہا تھا کہ اس اس ان لفظوں کا ترجمہ کیسے کروں جو حضور کو گالیاں دی گئی پاکستان کا یہ حال ہے گزرا نہیں, نہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک جنید حفیظ ہے ایک تیمور ہے ایک ایاز ہے تین گستاخوں کا نام جو اس نے منظر عام پہ پیش کیا ہے وہ آپ اس پروگرام میں سن, سن سکتے ہیں یہ آپ کو کلپ سناتے ہیں آپ ایسا سن لو تھوڑی مان اور دسیا جی بنایا اور جس میں شور مچا اس کی اگر آپ دو منٹ مجھے دیں گے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی. یہ انہی دنوں میں یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے نام سے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکہ کے تحفظات کا جن ان کو تحفظات ہیں یہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں جو مذہبی صورتحال ہے یا فریڈم کی یہ اس کی پوری رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ چیز آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس میں انہوں نے کیا کیا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس گورنمنٹ سے کہا کہ ہم آپ پہ بہت زیادہ خوش ہیں خوش اس بات گورنمنٹ سے بنا جی موجودہ گورنمنٹ موجودہ مجھے مجھے رپورٹ بہت خوش ہیں کہ آپ نے بہت سلیم کرنا چاہیے کہ ہم آئے نے پاکستان کو, کر یہ کہ دل دل کہیں آئین پاکستان کو تسلیم کو جیسے کہا تھا وہ بنائیں اس کے بعد رکا رہا کام فلاں اب انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کو آپ اصل ہو اس کو دیکھیں نمبر دو انہوں نے کہا کہ تین کام اور ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان میں آپ قانون توہین رسالت کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدامات شروع کریں یہ رپورٹہ طالبہ آ گیا نمبر تین انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور جو ان کے خلاف تعزیراتے پاکستان میں جو 298 سیو اٹھانوے سیف پاکستان میں وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے اس کو وڈرا کریں اور چوتھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی گستاخان نے رسول ہیں نام لیے ہیں جنید حفیظ کا وسیم صاحب جنید حفیظ جس کا انہوں نے نام لیا ہے اور بھی نام ایاز نظامی کا نام لیا ہے ایک اور تیمو تیمور کا نام لیا ٹھیک آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کس میں انہوں نے کہا جتنے گساخا نے سب کو چھوڑیں اس میں جنید حفیظ کا بھی ہے ایک پروسس چلا پولیس کا پروسیوشن ہوئی سارا کچھ ہوا آپ ہمارے عدالتی معاملات میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو فیصلہ سیشن جج صاحب نے جنید حفیظ غصاق رسول کے معاملے میں دیا ہے اگر آپ اس فیصلے میں اس نوجوان لڑکے نے جو نبی کریم علیہ السلط والسلام کی توہین کی ہے اور اس توہین کی بنیاد پہ غیر اس کو سزائے موت ہوئی ہے میں کسمیاں طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ اس کا ایک جملہ نہیں پڑ سکتے مجھے ملوم ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا گندی گالیاں آپس گندی گالیاں حضور گا گا گا کو باؤدین زکری یونیورسٹی کا پروفیسر ہے یہ جنید رفیع ایک سال پہلے کی بات اب بات کو سمجھو یار گندی گالیاں حضور کو پاکستان میں اور ملا کہتے ہیں اعلان کا جہاد کا اعلان کرو فرانس کے ساتھ بتاؤ کیا ہم پاگل ہیں بھائی نہ ہم ان کو اگر مار سکتے ہیں ان کو مارتے ہیں تو قانون کے مجرم بن کر جیلوں کی سلاخوں میں بیٹھتے ہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے سنو انیس سو میں انیس سو میں جنرل زیاد کے دور میں دو سو سی دفعہ بنائی گئی کس دور میں انیس سو وچ زیاد دور سزا بنائی گئی گستاخ رسول دی دو جس سزا دا نام دو سو پچانوے سی رکھے دفعہ دا اور سزا پھانسی اے جس لے بنی نال ہی امریکہ دی ایک تنظیم آئی اے دس گیا کہ ریلیجنس ریلیجنس فریڈم انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے سنو اس کو ذرا آگاہ ہو یورپ والے یورپ والے ایک تنظیم بنائی ہے اس تنظیم کا کی نام ہے انگلش انٹرنیشنل ریلیجنس فریڈم عالمی پوری دنیا کی مذہبی آزادی کی تنظیم مذہبی مذہبی آزادی دی وہ تنظیم آئی جنرل دیا دور کیا خبردار کسی گستافے رسول کو سزا نہ ہونے پائے اے یہ کہہ رہا سارا یہ ہوں جا تصا سنیا متین خالق کہہ رہے ہیں اس وقت آئیے دیاں موجود نے پھر اس ویلے مطالبہ رکھا سزا نہ ہونے پائے اور ہون کی مطالبہ رکھا ہوں یہ مطالبہ, مطالبہ, مطالبہ رکھا بھی جنے گستاخ نے نا یہاں بائیس دس بری کر کے باہر بھیجو وہ جی میں ملونا بھیجے اللہ भ्रावा आखिए कि अच्छा हम इतने मैं गल करना करा हुकम हुकम आदर कौन करता हाकम करता है या मास्म करता है बोलो تنظیم آئے دا بندہ آوے وہ مطالبہ بھی کرے کرے بھی اج دا کہ تھڈو گستاخے رسول جہا ساری نگاہ آخری گجرے مل ان سزا بھی نہیں دینی یعنی قانون بنے سزا نہیں دینی قانون بنے قانون بنا ہے سزا نہیں دینی اس کا مطلب ہے ہمارا قانون بھی ہمارا نہیں اللہ! ہمارا آ, ختم تے بولنا ہوند. اللہ! سبحان اللہ نہیں کہ میں آج جا جاننا تو میں آ لگا پیا بولنا پہ جاننا چلے ختم, ختم. وہ تیرا کھانا خراب ہوا تو چا ختم ہو تیرے کنے بولنا دے دے؟ اور پر کریے چور پوتی رہی فکی ہے شاہر بیبانی فتح شہر بی رہی پہ ہے مجبور مار کے ن رسالت سال رسالت نے ریسال نے تحقیق نہ رے غاز کیا مزور فکمر وجود پیرو مشکل حضور خواجے محمد شفی چشتی صاحب للکان ہے للکار ہے تو لہل بل کر کے للکار ہے للکان ہے للکان ہے للکان ہے سینے جینے سینے سینے समझो हम दसो कि मुताबा रखिए भाई सान सा होया क्योंकि कानून दे उ अमल वो असा नहीं कर सकते जे पिछले इजाजत ना दे उन्हें आखिया कानून बना हुआ है लेकिन सजा ना हो रहे भाई اشا, اشا, آج اج تک پاکستان کبھی گستاخ نے فٹے لگا ویگیا گیا کون فٹے لگ رہا ہے میں ہے اچھا نو پھٹے کادری نٹے لاؤ جلوس نکلے سن بولو بدھو کوئی جلوس نہیں نکلے آسیا ملونا فٹے کنے جلوس نکلے سن ٹھیک ہے پھر سمجھ آش کے رسول فٹے لا ہو تے مطالبے دی لڑ جلوس کی ہڑتالوں کی لوڑ مولبیا کے کپڑ کی لوڑ روے پاؤ کی لوڑ درنے دن کی لوڑ حکومت خود کر لگتی ہے گستاخ آلانو بری ہوگا بھی لانسی نہیں جاڑ مطالبہ رکھے وہ کوئی لانتیاں دا لانسی ہونا جہا مطالبہ لے بھی چیزوں کا پتا نہیں لگا سلام یہ چرچا کرنے والے جن کو اپنے مغرب کے علوم و فنون پر بڑا ناز ہے ہماری ایک بات کا جواب دے دیں ہمارا سرگرم کر کے کتوں کے آگے بڑھ کمینے تمہارے پاس اور علم تمہارے پاس صرف بدماشی ہے صرف لاپ ہے یورپ کے اصلے کا زور ہے رہا حق کا زور اور بات کے ساتھ دانت توڑنے کا زور یہ اگلا نے ہم فکینوں کو نارے ریسان نارے تحقیق نارے گوشیا سینے جینے سینے جینے سینے سینے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ہاتھ کی صبح باٹل کی کھانے یہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے اس کے بھی یہاں ماننے والے بہت ہیں فرانس کے مسئلے پر اس کا جو کلپ چڑا ہوا ہے انگلش میں انٹرویو دے رہا ہے اینکر سوال کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک توہین میں کارٹون بنانے والا سزا کا مستحق ہے تو آگے جواب دیتا ہے دنمارک نے جو کچھ کیا میں اس پر راضی ہوں ڈنمارک نے جو کچھ کیا میں اس پر راضی ہوں یعنی اس نے توہین کی اور توہین رسالت کو اپنا حق قرار دیا سیاسی بات کو سمجھو اور یہ کہتا ہے میں اس پر راضی ہوں بتاؤ جو گستاخی پر راضی اور گستاخ رسول پر راضی ہو وہ برابر کا گستاخ رسول ہے یا نہیں تو ایسے لوگوں کو تو ماننے والے یہاں لاکھوں ہیں اور ہم کدھر چلیں فرانس توجہ ہے تو وہ تنظیم آئی اس کا نام دیکھو انٹرنیشنل ٹیلیجنس فریڈم کہ میاں ہر ہر مذہب والے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مذہب میں رہ کر دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں دے وہ دے سکتا ہے یہ مذہبی حق ہے مذہبی آزادی میرے خدا وہ تنظیم ہے یعنی رسول اللہ کو گالیاں دینا یہ تو ہر قوم کا حق ہے وہ آئے اور مطالبہ کر کے چلے گئے اور مطالبے پر عمل در آمد ہو رہا ہے اور ہمیں دعوت دی جا رہی ہے چلو فرانس ایویں ایک مجاہد سی مثال سنو ایویں ایک مجاہد سی ان شوق جہاد نے تڑپایا تلوار موڈے سے رکھی شیش محال شیش مال, گیا. اور شیش مال چارے پاس شیشے لگے سنجلے اندر وڑیا نا سامنے اپنی فوٹو دسی سے اگلا تلوار لے کے کھڑا سا کہ لگا لو دور جانے ہی نہیں پہ میدان اتنی لگ ہوں جناب سجے کبے اتنے تھلے آلتھے نے تلوار چلائی ہوں نہ زخم نہ زخم تھوڑی دیر تو بعد اک تھک کے واپس گیا کہ آیا پر قدرت نے اجیبی موجلہ ہے نہ اگلے نو کچھ ہویا نہ میم کچھ ہوا سمجھ لگی گل دی ارے بھائی حدیث میں آیا وقت آئے گا جہاد شور شرابا رہ جائے گا شور شرابہ کیا سر میں مٹی ڈالی شام کو واپس اور سمجھا جہاد ہو گیا ایسا بدھو جہاد اسلام والے تو نہیں کرتے منافقین لوگ کرتے مینو حضرت صاحب کی ایک جملہ دیتا کیا بات ہے ہدایت کی آپ نے فرمایا اسلام جب لڑتا ہے چھپتا نہیں جب چھپتا ہے لڑتا نہیں مدی کا گارج بیٹھے نہیں لڑے نہیں میدان پھر غارج نہیں بیٹھے کرام نے آپ بارگاہ درد کی یا رسول اللہ جہاد کرن و جی کردہ تیاری فرماو آپ ہتھیار اپنے, اپنے جس مبارک چڑھائے फरमाए तैयार हो गए शरीफ लिया अर्ज की जहाज से जावागे आपने फरमाया नबी शान ली असि आर तन चढ़ावे बगैर जहाज तो लहावे नबी नहीं कर सकता अगर थोड़े वि नहीं चाहता मोहम्मद कला ही का फराम जहाज کو گستاخی یہ لوگ تصور کرتے ہیں نا میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ گل کر رہا ہوں جنہوں گستاخیاں نہیں سمجھتے تو بہترین گستاخیاں نے انہوں نے کچھ چھیڑ دے کوئی نہیں ادھر تو میں گیا ہی نہیں آگے ہندوستان میں تو گستاخیوں کا ایک تسلسل تاریخ ہے گستاخی سے کوئی تاریخ کوئی سال خالی نہیں ہوتا ایک الگ چیز ہے ادھر شاید دکھاو رازیل امدین شہید رحم اللہ نے کہڑی کتاب سی کیڑی کتاب سی جس کی وجہ انہوں نے راجپال کتری نتل کیا تھا لکھن والا ہواپن والا ہوا نہیں قتل کیتا چھاپ والے نے قتل کیا سی سوامی پنڈت اور جو چھاپنے والا تھا وہ راجپال تھاپال کو انہوں نے قتل کیا چھاپنے کے جرم میں اور وہ کتاب آپ چھپ رہی ہیں میں دکھا رہا ہوں اس کا نام ہے رنجیلا رسول نام ہی انتہا درجے کی گستافی یہ نیٹ پہ پڑی بندہ بندہ اگر ٹریس کرنے پہ آ جائیں تو کتنی دیر لگتی ہے کتاب ہونی یا تو طالب علم پر پابندی لگانی ہو شیعوں کے خلاف بات ہے تو اس پر تو دیر لگتی ہے لیکن کیونکہ یہ تو رنگیلا رسول نوز اللہ یہ رسول کو رنگیلا کہنا ہے تو اس میں کون سی ہار جب بھائی کون سی انتظار کرو خدا کے عذاب کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے بہت ڈرامے کر لیے اس قوم بہت ڈرامے کر لیے جو ڈرامہ کیا اللہ کے ساتھ کیا اور رسول کے ساتھ کیوں کہ بدترین دشمن جو اللہ رسول کے ہیں وہ یہود ہیں اور یہ ان کے غلام غلام एक गल कर लगा करा करोना भी आया खरा मैं करोने के हवाले गल करना कर सुना दसो कोरोना के दिन काबा बंद बंद रोज रसूल मस्जिदा दरबार है पाका। क्यों बंद ने बंद क्यों नए यानी काबे को अगर किसे हाथ ला दता वो होया करोने वाला تو کرونا چمبڑ جائے گا کعبے نو پھر جا دوسرا ہاتھ لاوے گا کعبہ ہو گیا منہوس ہوں بماری بڑھ گئی کابے چڑا ہاتھ لاوے گا دوسرا یہ بماری انہوں چمبڑ جائے گی لہذا روزہ رسول سے بھی دور رہو کعبے سے بھی دور رہو مسجدوں سے دور رہو کہ اللہ کا قرآن ہے قرآن تو دور رہو ایک بار ہاتھ لگ گیا کسی کا ہونا نہ لایا جائے جا قرآن سے دور رہنا ورنا بھی مر جاؤ گے اور دے, دے دنیا دی تاریخ دس دے مسلمان کدی یہ بھی عقیدہ رکھیا سی کہ بیماری کابے تو تے رسول تو لگ جاتی ہے قرآن تو لگ جی ہٹتی نہیں مسلمان چودہ سدیاں یہ سمجھتے رہے کہ کعبے کعبے حر اس مقدس مقامات بار, اللہ نے بماریاں ٹالن بنایا بھائی ہے بولو میں موضوع نہیں بیان کر سکتا وہ ایک الگ موضوع ہے ان بابل نگر اور حافظہ ضلع پیش کیتا ہے کرونا اور کافرہ پید یہ بھی اللہ کے فضل سے یہ صرف ہمارے منہ سے اللہ نے بیان کروایا ہے ورنہ تو کراچی سے لے کر پنڈی تک مہرے کی لگتی ہے سچی دسیا جائے رسول اللہ دی بارگاہ بیمار آدھے سن رسول پاک خود بھی بیمار ہوں سن کدی سنیا جے بیمار آئے رسول نے پرا کیتا ہوئے رسول بیمار ہوئے امت پرا ہوئی ہوا ہوں اگلی گل کرن لگا کابا بند رولا بند دربار بند کاتا بند بابا فرید باندھ قرآن بند ہرش بندے نہ مر جاؤ گے ان سب چہست پھیل گئی ہے بماریاں پھیل گئی کرونا چبڑ گیا دور لیکن میں پوچھنا وا سب منڈی کیوں نہیں بند ہوتی بدھو بولے ڈی دیر برادری बोल थी आखे मैं, की आखिर दस सब्जी मंडी हर गलादत होंगी सारा डेंगी हो अच्छा हो सब्जी उ अच्छा जी उब्जी आती पानी कड़ा लगता है गंदे नाल पानी लगता करूने आए का मूत्र भी मिच होता है करूने आए के मूत्र नाल आलू तैयार होता है کرونے والے پیشاب گونگلو جانے پروفیسر کے منہ لیا بماری نہیں لگتی اتنے کوئی نیت جی باری آئیے اتے کوئی بیماری نہیں لگتی لاندیا جب ایمان کی آئیے کافی تو بھی بچ گیا روزے تو بھی بچ گیا سلامان میں نے کوئی آئی ہزار سو میں احتیاطی تلاویر روکتے ہو میں نے کہا میں کب روکتا ہوں چھٹی چڑھانی ہے تھلو چڑھاو میں نہیں روک سکتا لیکن اتنا ضرور آخا گا یا خدا رسول دا کلمہ چھڈ دے یا لانت چڑھ دے Aaloo nal yari Rasul nal khabdari Aaloo nal yari Hey kakakha, putgoloy Putgoloy yadish Eh tu hon, eh kalam bina hona hi aight to baal Kaam kalam bina hona hi to changi chhe dhe honi hi बस हची दसो है। एक एक एक एक एक एक एक पागल नाम, नाम पागल मुख्य लग गए ना सागल अपने नाप को हाथ लगाओ फौरन साबन के साथ, उनके साथ हो। अपनी बूथी को हाथ लगाओ फौरन साबन मैं ख्या लिया जेड़ा आलू तोड़ के लया होंने कभी हाथ धोते ना آلو سارے گٹر کا پانی ساریا بیماریاں کا پانی وہ کڈو آلو سبزی تیار ہوچ کرچ, کرچ کر کے کھا لانتی تک اقبال آخر یہودی کہہد اقبال کہہ رہا ہے یہودی है। اقبال اپنی زبان کتنا سخت لفظ کہہ گیا ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے میں تم ہونا سارا تم میں ہوں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے لانسی ملات پی بابی آخ دربار سے رو دسول تو جوتی آخبی جی دا دل بمار ہو جاؤ گا بہت اچھی او ہو ہو ہو میں کیا ملا ہوں جاؤ کا نہیں یاد ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جی کے بھاؤ سے نہیں تہذیب میں دقت زیادہ دکھت تو دکھت نہیں رہتی مذاہب رہتے دکھت ہیں قائم دکھت فقط دکھت ایمان دکھت چاہتا ہے اچھا بھائی منظوری کا وقت ختم ہو گیا ہے میں بھی انہی الفاظ کے اختتام کرتا ہوں